من, من حمدی ہی ونفخی ہی الطلاق و طلاق یعنی رجعی دو مرتبہ ہے. معروف پھر لینا ہے اچھے طریقے سے اور تشریف یا چھوڑ دینا ہے نیکی کے ساتھ آتے تمہ نشی آ اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم ان سے اس چیز میں سے کچھ لو جو تم نے ان کو دی ہے اللہ اللہ یوقی ماشاء مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی خدے قائم نہیں رکھ سکیں گے طلاق رزی دو مرتبہ یعنی جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے فَإن خفتم اللہ اللہ تم اللہ حد اللہ پر تم ڈرتے ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھیں گے فلاں علیہ ماں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے فی مخت بھی ہی جو عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں دے دے اللہ اللہ کی کا ہیں فلاں تعطدہ ان سے تجاوز نہ کرو ان سے آگے مت الله اور جو اللہ کی حجوں سے آگے بڑھے گا کا ہوں تو وہی لوگ ظالم ہیں یعنی اگر خامد عورت کو طلاق دیتا ہے تو پھر خامد کوئی چیز بھی عورت سے نہیں لے سکتا جو کچھ اس نے اس کو دیا حق بہرائے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے لیکن اگر عورت مطالبہ کرے اور مرد عورت کے مطالبے پر طلاق دے تو پھر وہ مرد مطالبہ کر سکتا ہے کہ جو چیز اس نے اسے دیا وہ واپس لے گئے یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عورت کے مطالبے پر مرد طلاق نہیں دیتا تو عورت رجوع کرے گی عدالت سے نکال کے لیے. تو اس وقت بھی حق میں واپس کرنا پڑے گا کم از کم اور دونوں مسلمان ہیں تو بچے عورت کی حفاظت میں رہیں گے نہ بالغ چھوٹے بچے نہیں عورت چلا ہے صورت میں بھی فالت ہی کے اندر رہیں گے فضانت کا حق وہ عورت کو یا عورت کے بعد بچوں کے نہال کو ہوتا ہے بچوں کی پرور تربیت کا حقیقت تو وہ بعد میں اس کا فیصلہ کاوی جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کر دیتا ہے سعمت اللہ کہا اگر اس نے اس کو طلاق دے دی اس کے بعد دو طلاقوں کے بعد تیسری مرتبہ فلا پس اگر پس اگر اس نے اس کو طلاق دے دی فلا تحل الحماڈو تو اس کے لیے وہ حلال نہیں ہے اس کے بعد ہٹا تن کے ہاؤ جنو کہ وہ نکاح کرے اس کے علاوہ کسی اور حامد سے فیم اللہ کہا تو اگر وہ بھی اس کو طلاق دے دیتا ہے فلاح علیہ ما تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے یا وہ دونوں رجوع کریں نا ان ذن غالب رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے اللہ اور حدیں ہیں کہ بھائی وہ ان کو بیان کرتا ہے علی یعلمون عمون جاننے والی قوم کے لیے اگر عورت کو نکاح نہیں ہو سکتا نکاح کرے کسی خامد کے ساتھ نئے خامد کے ساتھ تو وہ اگر جو نیا خامد ہے وہ اسے طلاق دے دے اور عزت گزر جائے اور رجوع نہ کرے تو پھر یہ پہلے خامت سے رجوع کر سکتی ہے ہاں ہلالہ ایسی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہوتا نہیں کیونکہ اللہ نے کہا تنجنگ اس کے علاوہ کسی اور خامد سے زوج سے شادی کرے تو زوج خامد ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے نکاح کیا جاتا ہے محل نہیں ہلالہ کرنے والا نہیں محلد تو ہوتا ہے ایک آدھ دن کے لیے بھی مع تم سکھو ہنہ بھی غار اور نہ تم ان کو روکو دینے کے لیے تم زیاتی کرو میں یہ فائزہ اور جو کرے گا یہ کام فقد والا ما نفسہ تو اس نے اپنے جان پر ظلم کیا ہے وَلَا آیات اللہ اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ احمد ص اللہ کی علیہم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے کتاب والم اور جو اللہ نے تم پر کتاب الحکمت ناول کی ہے خوب جاننے والا ہے اجلا ہنہ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں فلا تذرا کہنا ازوا جا ہُننا ادا ترابل بالمعروف تو جب وہ آپس میں معروف طریقے سے اچھے طریقے سے راضی ہوں تو انہیں اپنے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو یہ اس بات کی نصیحت تم میں سے اس بندے کو کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے غال ازکم اپہر یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ صاف ستھرا ہے اللہ علم تم لمن اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے یعنی آدمی نے اپنی بیوی بی کو پہلی یا دوسری طلاق دی ہے طلاق کی عدت کے دوران رجوع بھی نہیں کیا اور رجوع کی بولت ہو گئی ختم اور اس کے بعد اب عورت آزاد ہے وہ آگے کہیں پر بھی نکاح کر سکتی ہے چاہے ایک طلاق ہوئی ہو چاہے دو طلاق ہوئی ہو لیکن یہ یعنی کہ میاں بیوی بی دونوں آپس میں بعد میں سُرا ہو جاتی ہے ملنا تو پھر یہ نئے نکاح کے ساتھ دوبارہ آپ اس میں رجوع کر سکیں گے نہیں وہ باقی جو طلاقیں رہی ہیں نکاح ہوگا وہ پہلے والی کا نہیں ہوگا پھر دوبارہ سے تین طلاقوں کا نہیں ملے گا نئے نکاح کے رجوع ہوگی نکاح نیا ہو گیا ہے لیکن طلاق اس نے ایک پہلے دی ہوئی ہے یہ دوسری طلاق دے گا اگر ہوگی تو پہلے نہیں شمار ہوگی ہاں جب اس, عورت کا نکاح کسی اور ادا تارا بے نہ بال معروف اور جب عورتیں اپنی عزت کو پہنچ جائیں اور تم تم ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کریں جب وہ آپس میں اچھے طرح سے راضی ہوں ایو من کالا منکم باللہ عومل عومل اس کی نصیحت تم میں سے اس آدمی کو کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے غالب من تمہارے من حاری لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاخیزہ ہے وہ اللہ تم اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے حَوْلَيْنِ اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو دو سال مکمل لمن اراد رضا یہ دو سال کی مدت اس بندے کے لیے ہے جو رضاعت کو مکمل کرنا چاہتا ہے پورا کرنا چاہتا ہے یعنی مدت رضاعت کل دو سال ہے چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو کئی وہ بچے کو ڈھائی سال دودھ غلط ہے اور یہ مدت رضا کمری تقریم کے مطابق ہے شمسی تقریم کے مطابق نہیں شمسی کمری تقریم کے اندر سال سال کا فرق ہے سال ہوتا ہے ہوتا پینسٹھ دن کا اور شمسی سال ہوتا ہے بیس دن, دن کا فرق پڑتا ہے دو سالوں میں تو بچے کی تاریخ پیدائش جو چاند کے حساب سے ہے وہ نوٹ کرنی چاہیے اس حساب سے اس کی عمر کا حساب بھی چاند کے حساب سے اور اس کی دودھ چھڑوانے کا جو حساب ہے وہ بھی چاند کی تاریخ کے مطابق ہے کیونکہ چاند کو اللہ نے کہا ہے کہ یا مواقع یہ چاند لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہے تو شریعت میں جتنی بھی وہ تاریخیں چلتی ہیں وہ قمری تقویم چاند والا مہینہ انگریزی جو تقویم ہے وہ شرح طور پر ٹھیک نہیں ہے اور اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ مدت پوری کرے معروف اور وہ بر جس کا بچہ ہے اس کے ذمے معروف طریقے کے مطابق ان عورتوں کا کھانا اور لباس ہے لاتو اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر گنجائش ہے جو اس کی وسعت ہے, اس اس ہے اسے اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے وائل وارثر وارث پر بھی اسی جیسی عدمہ داری ہے فَإن پھر اگر وہ دونوں آپس کی رضامندی اور باہ مشورے تو جب تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جب تم ان کو معروف طریقے کے ساتھ ان کا معاوضہ پورا ادا کر دو یعنی کہ مدت رضا تو ہے دو سال لیکن اگر میاں بیوی چاہتے ہیں آپس کی رضامندی کے ساتھ تو بچے کو دو سال سے پہلے بھی دودھ چھڑوا سکتے ہیں آپس کی رضامندی کے ساتھ اور اگر چاہیں تو یعنی کہ ماں وہ بچے کو دودھ نہ پلائے بلکہ کسی اور عورت سے دودھ پلوا لیا جائے یہ بھی ٹھیک ہے اگر تم اپنے چاہو کہ اپنے بچوں کو جناح علیکم تو تم پر کوئی گنا نہیں ہے اداس جب معروف طریقے کے مطابق پورا ادا کر دو جو تم نے ان کو دیا تھا اللہ اور ڈر جاؤ علم اور جان لو ان اللہ کہ یقین ان اللہ والا ہے جو عمل ہو مِنكُمْ اور وہ لوگ جو تمے سے فوت ہو جاتے ہیں اور اپنی بیویاں یا تربس نبی اور دن تک روکے رکھیں. بَلَغْنَ جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں فلاج نہ تو تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو وہ اپنی جانوں کے بارے میں معروف طریقے سے کرے تعالیٰ اسی سے بخوبی خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو ولاجناسائی اور تم پر اس بات میں کچھ گناہ نہیں ہے جو تم عورتوں کے ساتھ پیغام نکاح کا اشارہ اپنے دلوں میں اللہ تعالی جانتا ہے توشیدہ عہد و پیمان نہ کرو اللہ مگر یہ کوئی اچھی بات کہولا تعظیم وقت نکاح اور نکاح کی جرا کو پختہ نہ کرو حتہ یہ بالوگر کتاب آجالا ہوں حسا کے کتاب جو ہے لکھا ہوا جو ہے وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے یعنی کہ عدت ختم ہو جائے ان کی وہ علم اور جان لو ان اللہ یافیقم کے یقین اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے فہدرو ہو پب سے ڈرو وہ اور جان لو ان اللہ وفور الحدیم یقیناً اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا بڑا ہے لاجنا النساء فریدا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو انہیں چھونے سے پہلے اور ان کے لیے حق مہر مقرر کرنے سے پہلے حق مہر بھی مقرر نہ کیا ہو اور عورتوں کو چھوا بھی نہ ہو تو پہلے طلاق دی جا سکتی ہے اور ان کو سامان دو علی سی کا وسط والے پر اس کی قدرت کے مطابق ہے وعلی المقتری اور تنگ دست پر کا اس کی طاقت کے مطابق مطاعن بالمعروف سامان ہے معروف طریقے کے مطابق حقت القت المفترین یہ لازم ہے نیکی کرنے والوں پر من وقد تم نے کیا ہے مقرر کیا ہے آدھا دینا ہے اللہ یاسونا مگر یہ کہ وہ عورتیں تمہیں مواف کر دے اور یاسو اللہ یا وہ چپ چھوڑ دے مواقع دے جس کے ہاتھ میں نکاح کے گرا ہے یعنی عورت کے اولیا وَأَن تَعْفُ أَقْرَبُ لیکن اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے تو, تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے ولاثل جو تمہارے درمیان فضیلت ہے اس کو نہ بھولو انہ بھی ماتل و نا بصیر یقین اللہ تعالیٰ اس چیز کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو یعنی کہ اگر تو حق میں مقرر نہیں ہے اور مسیح سے پہلے عورت کے ساتھ جمعہ سے پہلے ہم بستری سے پہلے اس کو طلاق دے دی جاتی ہے تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ حق بہر کے طور پر دو مقرر اگر اگرچہ نہیں تھا اور اگر حق بہر مقرر ہے اور مباصرت سے پہلے ہی عورت کو طلاق دے دی جاتی ہے تو جو حق بہر مقرر کیا گیا تھا اس میں سے آدھا حق بہر دینا پڑے گا ہاں عورت نہ لے یا اس کے اولیا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تو نہیں تھی وہ ایک علحا بات ہے وہ چھوڑ دے تو لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم معاف کر دو یعنی کہ دینا تو آدھا ضروری ہے نا تو بہتر ہے کہ تو پورا اکمیر دے دو تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اس بات کو بھی نہ بھولو کوئی اللہ نے فضیلت دی ہے مردوں کو تو یہ معاف کرنے والا کام مردوں کو کرنا چاہیے عورتوں کو نہیں حافظ پا حفاظت کرو نمازوں کی فلات اور افضل بہترین نماز کی وقومو للہ تین اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر سلاط وسطیٰ سلاط اثر اثر کی نماز خیر صرف تم فرجارنا اور تم درو تو پیدا یا سوار نماز ادا کرو تم امن میں جانتے تھے ہاں حالت خوف میں جنگ کی حالت میں بلدی نے تو اور وہ لوگ جو تم نے سے فوت کر لیے جاتے ہیں وہ ازواج اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں لی اپنی بیویوں کے لیے وسیع کریں متا سامان کی ایک سال تک اخراج بغیر نکالیں یعنی کہ جو بندے فوت ہو جائیں اور بیویاں ہوں ان کی ان کے پیچھے تو وہ ان کے لیے وصیت کریں کہ ایک سال تک انہیں تم نے سامان دینا ہے اور ان کو گھر سے نہیں نکالنا اپنے اولیاء کو چار مہینے دس دن تک مقدم کر دی پہلے یہ سال بھر کی پھر اب تو وراثت میں حصہ ہے باقاعدہ طور پر عورت کا فین خرجنا فلاں اگر وہ خود نکل جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے فیمفی فی معروف جو اپنے بارے میں معروف طریقے سے کرتی ہیں والله عزیز اور اللہ تعالیٰ ہے خوب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے وطلقات معروف اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے سمان ہے معروف طریقے سے حق فن یہ پرہیزگاروں پر حق ہے واجب ہے اللَّهُ لَكُمْ <تَحْنِن> اسی طرح تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے وہ اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے اللہ تعالیٰ نے مر جاؤ ان ناس. البتہ لوگوں پر فضل البتہ لوگ شکر نہیں کرتے رفیع اللہ اللہ کے راستے میں قطار کروڑ جان لو ان اللہ علیم یقین اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے قرض حسنا و الحض ترجعون اور اللہ تعالی تنگ کرتا ہے اور پھیلاتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے سرداروں کو نہیں دیکھا ملک جب انہوں نے کہا اپنے نبی کو کہارے لیے مقرر کر دے ایک بادشاہ ناطل ہم اللہ کے راستے میں فطال کرے ایسے ہی تم یقیناً قریب ہے ان قطب عبل قالو کہ اگر تم پر قتال فرض کیا گیا اللہ تو کہ تم قتال نہ کرو قالو تو نے کہا مالانا اللہ نقطی لفی سبھی اللہ ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہ کریں گے وہ قد اخری جنا دیا اور تحقیق ہم نکال دیے گئے ہیں اپنے گھروں اور اپنے باپوں کے اپنے بیٹوں سے اخری جامن ہم نکال دیے گئے ہیں اپنے گھروں سے ابن اور اپنے بیٹوں سے کلما قطبہ جب ان پر کتاب فرض کیا گیا اللہ کلے ہی تھے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے وہ کال کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ نے تعلق کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے پالو تو علیہ کیسے ہو سکتی ہے بادشاہت اس کے لیے ہم پر ونحنو احق اور ہم اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں بادشاہت کا وَالَم سَعَطًا مِن المال اور وہ مال کی وسعت بھی نہیں دیا گیا بھی اتنا زیادہ نہیں ہے مالدار بھی نہیں ہے علیکم یقین نے اس کو تم پر چن لیا ہے وہ زیادہ ہو وقت جسم اور اسے علم اور جسم کے اعتبار سے فراقی ہے اللہ ملکہ ہوں اپنا ملک اپنی بادشاہی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے وہ اللہ اللہ علیم مسعت والے اور خوب سننے دیکھنے والے جاننے والے ہیں وہ کالیوں کو نبی نے کہا انایا کن اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے ان کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا پھر شکینت ربیع کو تمہارے رب کی طرف سے اے ایک تسلی ہے وہ بقی تن اور باقی مداخصے ہیں جو چھوڑ گئے موسا سلاۃ سلام کی آل وہ آل ہارون اور ہارون کی آل اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے فریق سے ان نتی آیا اس پہ تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم یقین رکھتے ہو اگر تم امین ہوشکر کو لے کر جدا ہوا الله یقین اللہ تلیک تمہیں آزمانے والا ہے بنا ہر ایک دریا کے ذریعے اس میں سے پی لیا فلی زمین سے نہیں ہے فمن لم جس نے اس کو نہ چھا منی تو مجھے ہی ہے اللہ کے اگر کسی نے ایک چلو بھر اپنے پیا اس میں سے اللہ فریلا مین سے تھوڑے ہی تھے تو جب تجاوز کیا ان انہوں نے اس دریا کو اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے قالو تو یہ یعنی جنہوں نے پانی زیادہ پی لیا تھا یہ کہنے لگے لا طاقت میں یوم جالو تھا وہ جنوبی ہی آج کے دن ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے جالو اور اس کے رشکر کے لیے یعنی ان کے مقابلے کے لیے اللہ تو ان لوگوں نے غائب آ گئی ہیں زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم سے وہ اللہ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے علما بارہ جالوتا ہی جب وہ ظاہر ہوئے سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے ڈال کو ثابت اللہ کے حکم سے وہ قبضلہ داود اور داود نے جالوت کو قتل کیا وہ اور اللہ اور بادشاہی اللہ حکمت اور اس کو سکھایا وہ کچھ میں سے دفاع کرنا دور کرنا نہ ہوتا لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے زمین میں فساد رفا ہو جاتا لیکن جو جہان, جہان والوں پر فضل کرنے والے ہیں آیات اللہ ہی اللہ کی نشانی ہے تلک روح علیہ کا بلحک جنہیں ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ وہ ان کا مرسلین اور آپ یقیناً بھیجے گیوں میں سے ہیں رسولوں میں سے ہیں